كنا بناه مريم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد لِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ ذكريا.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 دونب فرسل نلیہ روحن فرسل نلیہ اوہن پچ مسلح بس و سچ آؤمنی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 ن رسکل کی غل غلم سسمی بسم قال بہل کال رب کی ہو ج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 فحملته فانتبذت بي مكانا قصيا فاجا اهل المخاض الى جذع نخله قالت يا ليتني مت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا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 تو او سوانی بستی مئلی دتی اور جالی جب شکیئل تو او مو تو ابا تئ بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں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 پوڑل شی ایم چروت مود سید تو بو امر سم پو لوں ک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 فَخْتَلَ فَ الأأَحزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَويلُ للَّذينَ كَفَوو فَويِلُ للَِّذينَ كَفَو مِم مشحَد يَوومِ عَعوِي أَسمِ بِهِم وَأَبَصِ اليَومَ يَأتُنَا لكن الظالِمُونَ اليَومَ فِي ضَلَالِم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 بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے اببہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب آپ پکڑے تو آپ شیطان کے ساتھ ہی ہو جائیں قال اراغب ان عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہل ارجمنک وحجرنی منیا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 بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے تزل کم و ماتدون مل دون و دونوں ربی آس اللہ خون بعبی شپیت فل تذل ہوں ما یا بدون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 له من رحمتنا هارون نبی اور کتاب میں موسا کا بھی ذکر کرو بے شک وہ ہمارے برگزیدہ تھے اور رسول تھے نبی تھے اور ہم نے ان کو تور کی دہنی طرف سے پکارا اور باتیں کرنے کے لیے نزدیک بلایا اور اپنی مہربانی سے ان کو ان کا بھائی ہارون پیغمبر بنا کر عطا کیا قرفل کتابی اسم ان سو پلو کہنا رسویا وہ کیا نیا مروہ سوتی نیا درد بھی مربیا اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو وہ وعدے کے سچے اور رسول تھے نبی تھے اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوۃ کا حکم کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ تھے ادریس، كان صدیقاً نبیاً مكاناً اور کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو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 منہ مل من من إِذَا دھیتی برہی مومی منہ دینج بین ادیم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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّنْ قَامَ وَأَحْسَنَ دِينًا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 نف إِذَا مدح خت اد میو آدھو نلاد بس مو فسمون من اشن ابا فجم دزی دین بک وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ خیر عند رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ خیر کہہ دو کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے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 أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَهُ